اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خواتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین قرآن پاک کا آغاز سورہ الفاتحہ سے ہوتا ہے جسے الفاتحہ یعنی کھولنے والی ام القرآن اسب المسانی یعنی سات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں ار رقیہ یعنی دم کرنے والی اور اشفا یعنی شفا دینے والی بھی کہا جاتا ہے یہ سورہ اپنی صرف سات آیتوں میں قرآن کے تمام بنیادی مضامین کو سمیٹے ہوئے ہے توحید عبادت واد وعید اور راہ ہدایت کی دعا یہ ایک جامع دعا اور اپنے خالق پر بندے کے مکمل انحصار کا اظہار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ولہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ الفاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اس سورہ میں بندہ اللہ کی حمد و ثناء بیان کرتا ہے کہ وہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے بے حد مہربان ہے اور عدل کے دن کا مالک ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ عبادت اسی کی کی جاتی ہے مدد صرف اسی سے مانگی جاتی ہے اور پھر اپنی انتہائی ضرورت کی دعا پیش کرتا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا یہ دعا سیرات مستقیم پر استقامت کی التجا ہے سورہ الفاتحہ میں مانگی گئی اس دعا کا تفصیلی جواب سورہ البکرا کے ابتدائی حصے میں دیا گیا ہے اس سورہ کا آغاز حروف مقترات سے ہوتا ہے الفلامیم اور مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس کا مفہوم صرف اللہ ہی جانتا ہے اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید ہی میں ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام انسانوں کے لیے بھی ہدایت قرار دیا ہے پھر انسانیت کی تین قسمیں بیان ہوئی جو ہدایت الہی کو قبول کرنے یا رد کرنے کی بنیاد پر بنتی ہیں متقی جو غیب پر ایمان لاتے نماز قائم کرتے اللہ کے دیے مال سے خرچ کرتے ہیں اور اس کتاب کو مانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فلا پانے والے ہیں کافر جو کلم کھلا حق کا انکار کرتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور گویا وہ حق کے معاملے میں بہرے گونگے اور اندھے ہیں منافق جو باطن میں کفر کو چھپائے ہوئے ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے ہیں وہ خود اپنے دھوکے میں ہیں اور ان کے دلوں میں بیماری ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوف ہیں جیسا ایمان لائیں حالانکہ وہ خود بے وقوف ہیں ان کی روحانی موت کی حالت یہ ہے کہ وہ بظاہر زندہ ہوتے ہوئے بھی حق سے بہرے اور گونگے اور اندھے ہیں اس کے بعد تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا آسمان سے پانی برسایا اور اس سے ہر قسم کے پھل پیدا کیے پس کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ تم جانتے ہو یہ آئے توحید فطری کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا نظام ایک ہی رب کو ماننے کا تقاضا کرتا ہے پھر قرآن کے منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلالو اگر تم سچے ہو لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھنٹ آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ چیلنج آج تک قائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور پوری انسانیت اس کے سامنے آج ہے اس کے برعکس مومنین کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ پہچان کر کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو پہلے بھی دیا گیا تھا اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے اللہ مثالوں میں کوئی آر نہیں کرتا خواب مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی مومن جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے اس طرح اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور گمراہ صرف نافرمانوں کو کرتا ہے جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس رشتے کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہی نقصان اٹھانے والے ہیں کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی دی پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہی ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور ساتھ آسمان بنائے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے اس کے بعد تخلیق آدم کا واقعہ ہے جو انسان کی عظمت اور خلافت کے منصب کو واضح کرتا ہے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کروں سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا تکبر کیا اور کافر ہو گیا آدم اور ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا اور ایک درخت کے قریب نہ جانے کی تاکید کی گئی مگر شیطان نے انہیں بہکا دیا اور ان کو زمین پر بھیج دیا گیا آدم نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو فرمائی یہ تصور درست نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر سزا کے طور پہ بھیجا گیا کیونکہ اللہ کا منصوبہ ازل سے یہی تھا کہ انسان زمین پر آباد ہو جیسا کہ اللہ کے اس قول سے ثابت ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جنت کا واقعہ ایک امتحان تھا اور پر زمین پر آنا اس امتحان کے بعد انسان کی منزل کی طرف روانگی تھی یہ واقعہ انسان کے خلافت علم کی فضیلت شیطان کی دشمنی اور توبہ کی قبولیت کے اہم ترین موضوعات کو واضح کرتا ہے پھر بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ شروع ہوتا ہے جو اس پارے کا ایک طویل حصہ ہے اللہ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا فرعون سے نجات سمندر کا دو حصوں میں بٹنا ابر کا سایہ منوسلوا کا نزول پتھر سے چشمے جاری ہونا تورات کا نزول اور ان میں سے انبیاء کا آنا اس کے باوجود انہوں نے بار بار ناشکری کی گوسالہ پرستی کی احکام الہی سے منہ موڑا انبیاء کرام علیہ السلام کی جان لی اور عہد کی اللہ ان کے واقعات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ مسلمان ان سے سبق لیں اور ان کی سی غلطیاں نہ کریں گائے ذبح کرنے کا واقعہ اس کی ایک مثال ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل نے ایک سادہ سے حکم کو بے جا سوالات کر کر کے مشکل بنا لیا بنی اسرائیل کو ان کے تعصب اور بات دعووں کا جواب دیا گیا وہ کہتے تھے جنت میں صرف یہودی عیسائی جائیں گے اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی خیال بندیاں ہیں اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور نیکوکار ہو اس کے لیے اس کے, رب کے پاس حاضر ہے اور اسے کوئی خوف اور غم نہیں یہودی اور عیسائی آپس میں جگڑتے ہیں کہ دوسرا راہ راست پر نہیں حالانکہ وہ ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ آیا ہے کہ اللہ نے ان کی مختلف باتوں میں آزمائش کی اور ہر امتحان میں پورے اترے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور دعا کی کہ اللہ اس گھر کو قبول فرمائے ان کی اولاد میں رسول بھیجے جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے یہ دعا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہوئی مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوا اور جو موسا اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم ان میں فرق نہیں کرتے اس پورے پارے میں اللہ نے توحید رسالت آخرت عبادت اخلاق اور تاریخ کے اہم ترین موضوعات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قاری کے لیے دین اسلام کی بنیادوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے سورہ الفاتحہ دعا اور ثناء سکھاتی ہے جبکہ سورہ بکرا کا آغاز عملی زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ امت مسلمہ کے لیے سبق ہے کہ عہد شکنی کے برے نتائج ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مسلمانوں کو ان کی وراثت سے آشنا کراتا ہے اور انہیں اپنی شناخت واضح کرنے میں مدد دیتا ہے صلی اللہ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد اجمائین بے رحمت